بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و اللہ علیہ رسول کریم بزرگوں دوستوں کل کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ علی میں صلات و سلام کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض ہوئی تھی اسی سلسلے کے اندر آج بھی انشاءاللہ کچھ عرض کرنا ہے مدینہ منورہ میں جب تک ہمارا قیام رہے کوشش ہماری یہ رہنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مسجد نبوی میں گزاریں اور كثرت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر شوق اور ذوق کے ساتھ سلام پیش کرتے رہیں اور جس وقت ہم مزید نبوی سے باہر ہوں اس وقت بھی مدینہ پاک کا بہت ادب اور بہت ہی لحاظ رکھنا ہے اور یہ خیال جمائے رکھنا ہے کہ یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے تھے حضرات صحابہ کا قیام وہاں رہا تھا لہذا بہت ادب کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کا قیام رہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم مسجد نبوی علی صاحبہ الف الف تحیت و وسلام سے باہر ہوں اور اپنے کسی کام سے اپنے ہوٹل جا رہے ہوں یا ہوٹل سے نکل کر کہیں اور جا رہے ہو اور اس درمیان میں اگر ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس سے گزرنے کا موقع آ جائے خضرہ کے سامنے سے تو ادب یہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو جائیں اور باہر کھڑے رہ کر بھی بڑے ادب کے ساتھ السلام علیک یا رسول اللہ اللّہ السلاط یا حبیب اللہ صلاط و سلام پیش کر کے آگے بڑھیں یہ ادب ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حازم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے حضور اقر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ابو حازم سے یہ کہہ دو کہ جب تم میرے پاس سے گزرتے ہو تو کھڑے ہو کر سلام بھی نہیں کرتے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہو چنانچہ اس کے بعد سے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب بھی گمت خزرہ اور روض اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل سے گزرتے چاہے روڈ پر سے جا رہے ہوں لیکن کھڑے ہو کر سلام کرتے اور اس کے بعد پھر آگے تشریف لے جاتے اس لیے اس کا بھی خیال رہے کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہم آنکھیں بند کر کے آگے نہ بڑھیں بلکہ سلام پیش کر کے وہاں سے گزرے اسی طرح اگر ہم کسی ایسے موقع پر پہنچ جائیں کہ جہاں سے گنبت خضرہ پر ہماری نظر جا رہی ہو جیسا کہ جب ہم جنت البقیع کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو آپ تجربہ کرنا جب وہاں سے آپ واپس آ رہے ہوں گے اور آپ کا چہرہ مسجد نبوی کی طرف ہوگا تو جنت البقیر سے جب آپ آگے بڑھیں گے باہر نکلنے کے لیے تو سامنے گنبد خطرہ بالکل صاف نظر آتا ہے بہت کلیئر تو علماء نے اور فضائل حج کے اندر بھی حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ گنبد خزرہ پر جب نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو اس کے اوپر جمع دے اور محبت اور عظمت اور شوق کے ساتھ دیکھتا رہے دیکھتا رہے انشاءاللہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو کر والانہ انداز میں دیکھتے رہنا نظریں گنبد خزرہ پر ہو زبان کے اوپر سلات و سلام ہو تو انشاءاللہ یہ دیکھنا بھی مجھے بے اجر اور مجھے وہ ثواب ہے تو ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ہم مدینہ منورہ میں قیام کریں اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی میں گزاریں مسجد نبوی میں جب بھی داخل ہوں تو سنت طریقے کے مطابق داخل ہونے کی عادت ڈالیں بلکہ ہر مسجد کے اندر یہی ہمارا طریقہ رہنا چاہیے جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو اپنا رائٹ پاؤں جو ہے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں بسم اللہ وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اس کے بعد اللہ مفت لی ابواب رحمتک پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں بسم اللہ دخل تو علیہ توکل تو و نبعۃ سنت العتکاف تو مسجد نبوی میں جب بھی داخلے کا موقع آئے تو اسی سنت طریقے کے مطابق وہاں داخل ہوں اور اعتکاب کی نیت کر کے داخل ہوں تو جب تک ہم وہاں ٹھہرے رہیں گے انشاءاللہ ہم کو اعتکاب کا ثواب بھی ملتا رہے گا مدین پاک میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے تو وہاں پانچ وقت کی باقاعدہ تکبیر الا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو سرات و سلام کثرت سے پیش کرنے کا اہتمام ہو اور وقت مل جائے تو ایک قرآن پاک مسجد نبوی میں بیٹھ کر ختم کر لیں اللہ کا ذکر ہو دعا اور اس کا اہتمام ہو وہاں یہی عمل کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے جتنا شوق اور جتنا ذوق حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری کے وقت ہم ظاہر کر سکتے ہوں اپنے زبان کے اعتبار سے بھی دل کے شوق کے اعتبار سے بھی وہ ظاہر کرنا چاہیے فضائل حج کے اندر حضرت شیخ نے اس سلسلے کے اندر عجیب عجیب واقعات تحریر فرمائے ہیں کہ انسان ان واقعات کو سنے تو ان واقعات کے سننے سے بھی دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں اور حاضری کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی چنانچہ محمد ابن عبید اللہ ابن امر العطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا قبر اطحر علی صاحبہ الف الف تحیط السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ زیارت کے لیے حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد وہیں ایک کونے کے اندر ایک جانب میں بیٹھ گیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک گاؤں اور دیہات کے رہنے والے ایک بددو اور دیہاتی شخص حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے اپنا سرات و سلام پیش کرنا شروع کیا انہوں نے عرض کیا یا یاخر الرسول یہ وہ ذات جو تمام رسولوں میں سب سے بہتر ہے اللہ چل شاہ نے آپ کے اوپر قرآن شریف نازل فرمایا اور قرآن شریف کے اندر ایک آیت یہ بیان فرمائی ولو النحم عصغلم و انفصَم جا او کا فص فر اللہ وصط فر الحم الرسول لو جد اللہ طوبر رحیمہ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا تھا کوئی گناہ ان سے ہو گیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور آنے کے بعد اللہ جلشانحو سے اللہ سبحانہ ہو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے وسطفر الحمد الرسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے اللہ رب العزت سے ان کے لیے استغفار کرتے تو ضرور اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا پاتے اللہ تعالی ان کے گناہ کو معاف فرما دیتے یہ آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی قبست آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ جل شاہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو مع فرما دیں اور اس سلسلے میں آپ کی شفات کا طالب ہوں کہ آپ میری شفات فرما دیں آپ کی شفاعت سے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کے مغفرت فرما دیں گے اس کے بعد وہ بدو رونے لگے اور انہوں نے کچھ شعر پڑھے فرمایا انہوں نے یا خیرمن دفنت بالقاضم ہو بالقع عزم ہو من و القاع ہند القاعم و نف سی الفضاء القبر انتشاکن ہو فی لفافن وفی الجود والقرم جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے كہ بہترین وہ ذات جن کو زمین کے اندر زمین کے حوالے کیا گیا ہے زمین کے حوالے کر دینے کے بعد زمین میں ان کے جانے کی وجہ سے زمین کے ٹیلے اور زمین کے اندر کے حصے بھی خوشبودار ہو گئے ان کے اندر تشریف لے جانے کی وجہ سے زمین بھی عمدہ ہو گئی میری جان اس قبر مبارک کے اوپر فضا ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں یہ قبر اطہر کیسی قبر اطحر ہے فرماتے ہیں فی ہے لافاف الجود و اس قبر اطحر کے اندر عفت ہے اس قبر مبارک میں جود ہے اس قبر مبارک میں کرم ہے حضور پاک صلی اللہ تع ع وسلم کے شان مبارک میں اور شان عالی میں انہوں نے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کے استغفار کیا اور چلے گئے عجیب انداز اور عجیب شوق اور ذوق میں انہوں نے یہ باتیں کہیں رتبی کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ تمام منظر دیکھ رہا تھا ان کے جانے کے بعد میری آنکھ لگ گئی ذرا سے سو گیا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس بدو سے اور دیہاتی سے کہہ دو کہ میری سفارش سے اللہ جل جلالہ نے ان کی مغفرت فرما دی کتنے بہترین انداز میں انہوں نے اپنا دل کا درد پیش کیا تھا یا کریمہ تلاوت کی اور گناہوں کی مفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے لیے شفاعت فرمائیں اللہ کی بارگاہ عالم دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ عالم قبولیت کو پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ عالم قبول ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قطبی کو خواب کے اندر بتلایا کہ جاؤ ان کو بشارت دے دو اللہ نے ان کی حاضری کو اور اس انداز سے دعا کرنے کو اور میری شفات کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان کی مفرت فرما دی سبحان اللہ ہم بھی جب بارگاہ میں حاضر ہوں یہ واقعہ اپنے ذہن کے اندر جما لیں اور حاضر ہونے کے بعد آہستہ آہستہ قبر اتھر کے اوپر کھڑے ہو کر شوق اور ذوق کے ساتھ ندامت کے ساتھ یہ عات کریمہ تلاوت کر کے اسی انداز سے ہم بھی استغفار کریں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفات کو طلب کریں کیا بعید ہے کہ جس طرح ان کی مغفرت ہوئی اللہ پاک ہماری بھی مغفرت فرما دیں بعد کتابوں میں تو اتنے ہی اشعار نقل کیے ہیں اکثر حضرات نے اسی کو بیان کیا ہے مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مناسق میں ان اشعار کے بعد دو شعر اور نقل کیے ہیں وہ دو شعر بھی بڑے اچھے ہیں فرماتے ہیں انت شفی اللزی ترجا شفا على علسرات اذا ما ذلت القدم وصاحبہ کلا انصاہ مَ ابدن منی السلام علیکم ما جر القلم فرماتے ہیں اس شعر کے اندر کہ یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انت شفیع الذي ترجا شفا اتح آپ ایسی شفات کرنے والے ہیں کہ جن کی شفاعت اور جن کی سفارش کے ہم امیدوار ہیں اذا اظامہ ذلۃ القدم و جس وقت کے پلسرات کے اوپر لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نازک موقع پر ہم یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے لہذا اس وقت ہماری شفاعت فرمائیں وہ صاحبہ کلا انصاہمہ منی السلام علیکم ما جرل القلم اور آپ کے وہ دو ساتھی جو آپ کے پہلو میں آرام فرما ہیں سیدنا حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ان دونوں بزرگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں میری طرف سے ان کے اوپر بھی سلام نازل ہو اور میری طرف سے ان کے اوپر بھی سلام ہوتا رہے جب تک کہ دنیا میں لکھنے کے لیے قلم چلتا رہے یعنی قیامت تک ان کے اوپر بھی میرا سلام ہوتا رہے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے یہ اشعار پڑھے اور بارگاہ علی کے اندر سلام پیش کیا جو قبول ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت بھی ملی کہ اللہ نے تمہاری حاضری کو تمہارے شغفار کو اور میری شفات کو قبول کیا اور اللہ نے تمہاری مفرت فرما دی سبحان اللہ تو یہ بھی ایک انداز ہے اسی طریقے پر اسمعی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبر اطھر کے پاس حاضر تھا ایک بدو گاؤں کے رہنے والے دیہات کے رہنے والے دیکھنے میں تو گواڑی معلوم ہوتے ہیں لیکن بالکل سادہ طبیعت ہوتی ہے ان کی اور ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہے تو وہ تشریف لائے قبر مبارک کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ اس قبر مبارک میں جو آرام کر رہے ہیں وہ آپ کے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے اگر آپ میری اس موقع کے اوپر مغفرت فرما دیں گے تو آپ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا اور آپ کا یہ غلام جو گنہگار ہے کامیاب ہو جائے گا اور آپ کے دشمن یعنی شیطان کا دل تل ملانے لگے گا وہ جل اٹھے گا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی مغفرت ہو جائے جب آپ میری مغفرت کر دیں گے فرما دیں گے تو آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک خوش ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا اور آپ کا دشمن ناکام ہوگا اور اگر آپ میری مفرت نہیں فرمائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوگا اور آپ کا یہ غلام ناکام اور ہلاک ہو جائے گا اور یہ شیطان جو دشمن ہے وہ خوش ہوگا تو یہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو خوشی ہو اور یہ غلام آزاد کر دیا جائے اور اس غلام کو معاف کر دیا جائے اسی مقصد سے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں صلاحات و پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں پھر آگے وہ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے یا اللہ عرب کے کریم لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب ان میں کوئی بڑا سردار مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر غلاموں کو لایا جاتا تھا اور اس کی نسبت سے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے اب وہ آگے بدو اپنی بات کہتے ہیں کہ یہ پاک ہستی تو تمام جہانوں کی سردار ہے تمام سرداروں کی سردار ہے لہذا آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر حاضر ہوا ہوں تو جس طرح عرب کے سرداروں کے قبر کے اوپر غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا اے اللہ آج مجھ کو جہنم کے آگ سے آزاد فرما دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے قبر مبارک پر حاضری کی برکت سے آپ مجھ کو جہنم سے آزاد فرما دیں دل کا درد اس انداز سے پیش کیا کتنا مبارک انداز ہے اور کتنا درد مندانہ انداز ہے اسماعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جب ان کا یہ انداز دیکھا ان کے یہ الفاظ سنے تو میں نے اس عربی شخص سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ جل ہو تیرے اس بہترین سوال کے اوپر ضرور تیری بخشش کر دیں گے تو انہیں جس انداز سے بات پیش کی ہے کبھی بات اچھے انداز میں پیش کی جاتی ہے تو امید ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت جو حکم الحاکمین اور الراحمین بہت وسیع رحمت والے ہیں اس مبارک جگہ میں اس اچھے انداز میں اس درد کے ساتھ بات پیش کی جائے اور اللہ قبول نہ فرمائے یہ اللہ کی رحمت سے بعید معلوم ہوتا ہے لہذا اسمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے جس انداز سے اپنے دل کی دردوں کو پیش کیا ہے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہاری بات سن لیں گے اور تمہاری مغفرت فرما دیں گے تو یہ بھی ایک انداز ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طریقے پر ایک اور واقعہ لکھا ہے حضرت حسن عبصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل حجی ہی کے اندر یہ واقعہ ہے کہ حضرت ہاطم اسم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفیہ میں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیس برس تک انہوں نے ایک کبے میں چلہ کشی کی تھی بے ضرورت کسی سے بات نہیں کرتے تھے اتنے مجاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے قبر اطر کے اوپر حاضر ہوئے تو بس اتنا ہی عرض کیا اے اللہ ہم لوگ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ ہمیں نام مراد واپس نہ کرنا دل کے درد کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی مجاہدے کر کے آئے تھے اللہ اللہ کیا تھا ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھا تھا دل منور اور صاف ہو چکا تھا مختصر سی بات کہی لیکن دل سے کہی لکھتے ہیں غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت اسی لیے تو نصیب کی ہے کہ تمہاری حاضری کو قبول کریں تمہاری حاضری کو قبول کریں جاؤ ہم نے تمہاری بھی مفرت کی اور تمہارے ساتھ اس وقت جتنے مسجد نبوی میں حاضر ہیں تمہاری برکت سے سب کی مفرت کر دی سبحان اللہ سب کی مغفرت بعض مرتبہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن جب اخلاص سے نکلتے ہیں تو وہ سیدھے پہنچتے ہیں اور اللہ کی بارکاہ علی کے اندر سیدھے قبول ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک انداز ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے شیخ ابراہیم شعیبان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہونے کے بعد مدنِ منورہ حاضر ہوا اور قبر اوتھر کے اوپر حاضر ہو کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں سلام پیش کیا تو حجرۂ شریفہ کے اندر سے میں نے وعلیق السلام سنا جواب آیا اور وہ جواب میں نے سنا تو بہرحال اللہ والے ہوتے ہیں ہمارا تو ایمان اور یقین ہے عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں اور جب کوئی سلات و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں اور کوئی دل والا ہوتا ہے تو وہ جواب بھی سن لیتا ہے اللہ پاک ہم کو بھی ایسا دل نصیب فرمائے ایک اور واقعہ لکھا ہے شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ احمد رفائی بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے ہیں اور اللہ کے بہت مقبول اور محبوب بندوں میں سے ہیں سادات میں سے ہیں ان کا قصہ مشہور ہے پانچ پنچاون ہجری میں حج سے فارغ ہونے کے بعد قبر اطحر پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور قبر اطحر کے مقابل اور سامنے کھڑے ہوئے دو شعر پڑھے یہ جو واقعہ ہے فضائل حج میں بھی ہے اور فتح رحیمیہ کے اندر جو راندیر سے چھپا ہوا ہے پہلے جو چھپا تھا اس کے جیل دو کے اندر والیم ٹو کے اندر پیج نمبر تین سو چوراسی 384 کے اوپر سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ حضرت اقدس حضرت مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ انہوں نے بھی باقاعدہ مستند حوالوں کے ساتھ اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے تو حاضر ہوئے سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے اشعار پڑھے فرماتے ہیں فی حا لطل بعد روحی کنت الصلوحا تو قبل الرض عنی وہی نا عبتی وہ حضی دولت العش باحق حضرت فم دد یمی نہ کا کئی تحزہ بحا شفتی عجیب اشعار ہیں فرماتے ہیں کہ جب تک میں دور تھا محبت دل کے اندر نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسی ہوئی تھی جس کے دل میں نبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے عشق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے مکان کے اوپر لیکن اس کی روح ہوتی ہے مزین پاک میں وہ اپنی روح کے اعتبار سے وہ منورہ اس کے تصورات میں رہتا ہے انہی تصورات کے اندر گم رہتا ہے تو اس شعر کے اندر وہی وہ پیش کر رہے ہیں کہ جب تک میں دور تھا تو میری روح آپ کے قبر مبارک پر حاضر ہوتی تھی اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر زمین بوس ہو جاتی تھی اور میری نیابت کرتی تھی وہاں ہی دولت الاشباح قد حضرت اور آج تو اللہ رب العزت نے روح مال جسم یعنی جسم کے اعتبار سے بھی حاضری کی الحمد توفیق عطا فرمائی اور آج تو آپ کا یہ غلام اپنے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ عالی میں شوق اور ذوق اور محبت کے ساتھ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہے فم دد یمینا کا کئی تحضہ بحا شفتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ اپنا دست مبارک عنایت فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ آپ کے دست مبارک کو چوم لیں عجیب درد کے ساتھ شوق اور محبت کے ساتھ یہ اشعار پڑھے فرماتے ہیں ان اشعار کے پڑھنے کے بعد قبر مبارک سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چمکتا ہوا ہاتھ باہر نکلا اور سید احمد رفاقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اور آپ کے ہاتھ مبارک کو چومہ بوسہ دیا لکھتے ہیں فضا الحمیہ کے اندر بھی ہے اور فضائے حج کے اندر بھی ہے اس واقعے کے وقت مسجد نبوی میں تقریباً نائنٹی حضرات موجود تھے اور ان حاضرین کے اندر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرکدہ کا نام نامی بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور جتنے حضرات اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے ان تمام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی چمکتے ہوئے نورانی دست مبارک کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ایسا بھی ہوتا ہے عاشق اللہ رب العزت کے کیسے کیسے دنیا میں گزرے ہیں اور کیسا کیسا ان کے دلوں کے اندر عشق تھا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا سید نور الدین رحمتہ اللہ علیہ اے جی شریف کے رہنے والے ان کے والد محترم حاضر ہوئے سادات میں سے تھے اور حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا السلام علیکم ایبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اندر سے جواب آیا و السلام یا ولدی اور جتنے وہاں موجود تھے تمام نے اس سلام کے جواب کو سنا لہذا ہم کو بھی اسی یقین کے ساتھ حاضری دینا ہے کہ میں سلام کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا سلام سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو وہ جواب سننے میں بھی آ ہے اور کسی نیک بندے کی برکت سے جو حاضرین ہوتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اللہ ہم کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاص تعلق اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سنت جتنا ہم سنتوں کی اتباع کریں گے اور درود پاک کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے اتباع سنت ہو اور درود پاک کا خوب اہتمام ہو ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی نور اور مبارک سنت زندہ ہو دل کے اندر محبت ہو نمازوں کا اہتمام ہو گناہوں پر استغفار ہو اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر درود پاک کا ورد ہو تو انشاءاللہ یہ چیزیں آج بھی اللہ پاک عطا فرما سکتے ہیں اللہ کے رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں تو بہرحال وہاں کا حاضری وہاں چلے جانا اور وہاں سلام پیش کرنا سرات السلام کا تحفہ پیش کرنا یہ بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے قبول فرمائے جو جا رہے ہیں اللہ پاک وہاں کی برقتوں سے خوب خوب مالا مال فرمائے اور ہم سب کے اللہ پاک وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اللہ رب العزت جتنے بھی وہاں حاضر ہو رہے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنے خزانہ رحمت سے ہر ایک کی حاضری کے اوپر بے انتہا برکتیں اور بے انتہا رحمتیں نشاور فرمائے اور ہمیں بھی اللہ رب العزت محض اپنے فضل و توفیق سے اور رحمت سے بار بار حاضری کی وہاں مواقع نصیب فرمائے اور وہاں کی موت نصیب فرمائے جنت البقی کا دفن ہونا نصیب فرمائے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو جا رہے ہیں ان سے بھی ہم دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں دوست بزرگوں یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے یہ باتیں جو پیش ہوتی ہیں میں بھی بہرحال انسان ہوں انسان ہونے کے اعتبار سے غلطیوں کا امکان ہے اگر کوئی بات آپ کو قابل اصلاح نظر آئے ماشاءاللہ اللہ حج کے سلسلے میں ہر جگہ پروگرام ہوتے ہیں تمام حضرات فکر مند رہتے ہیں اور اللہ کا فضل احسان ہے کہ حج کے پروگرام متعدد مقامات پر ہوتے ہیں لہذا کوئی بات آپ کو قابل اصلاح نظر آئے تو ضرور اطلاع فرمائیں اور ضرور بتا دیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور جن حضرات نے سنا ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے اللہ رب العزت ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور جو جانے والے ہیں ان کی حاضری کو پرور عالم محد اپنے فضل سے شرف قبولیت سے نوازے اللہ ممین سمحانک اللہ مبہ ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وعزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته اجمعين سبحان ربك رب العزة يما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين